اور جس کا نامہ آمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا اے کاش مجھ کو میرا عامال نامہ نہ دیا جاتا اور مجھے معلوم نہ ہوتا کہ میرا حساب کیا ہے اے کاش موت ابد آباد کے لیے میرا کام تمام کر چکی ہوتی آج میرا مال میرے کچھ بھی کام نہ آیا ہائے میری سلطنت خاک میں مل گئی حکم ہوگا کہ اسے پکڑ لو اور توق پہنا دو پھر دوزخ کی آگ میں جھونک دو پھر زنجیر سے جس کی ناب ستر گز ہے جکڑ دو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 قابل یقین ہے سو تم اپنے پروردگار از و جل کے نام کی تنظیح کرتے رہو